وقص من شاء بمعرفة الأصماء وأذواكها والصلاة والسلام على سيد المتهلى بتيجان الكرامات وأطواتها وعلى آله وأصحابه الذين بهم قامت الملة العوجاء وراجت أسواقها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وليل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوط يخرجونهم من الظور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله رب کائنات کے احسانات لام آدود اور لام طی ان کا مطلب سوہا و معلیہ آپ جو حد نے نہیں آتے اللہ کے احسانات و نعم لیکن ہماری کماتوی ناسمجھی اور غفلت کہ جو اصلاً نعمتیں ہیں اللہ کے ان اس کو ہم نے نعمت سمجھا ہی نہیں اگر ہم نعمت گردانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور یقین و باور اس پر کرتے ہیں تو وہ نعمتیں صرف دنیا ہی کی ہیں دین کی کسی بات کو کسی بھی نعمت نہیں سمجھا اللہ کے ہاں اصل نعمت دین کی بات دین کا فہم اور دین کی نسبت اللہ رب العالمین کے طرف توجہ اور دھیان اس میں زندگی کا ایک لمحہ گزارنا اس سے بہت بڑی نعمت کوئی چیز بھی نہیں فرمایا دنوی عام دنیا کی خوشیاں دنیا کا عزت و اقتدار اللہ کے ہاں مچھر کے کر کے برابر بھی اللہ کے ہاں نہیں لوکانتے دنیا جنا حوضا لم یست سے منہ رب ذل کو پرالی حبی پاک کا مغوب کہ دنیا اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ نہ ماننے والوں کو اے دود پانی بھی نہیں دیتا پینے کے لیے میری زبان پشتو ہے میں اردو نہیں بول سکتا بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں آپ میرے غلطیوں پر نظر نہ رکھیں صرف میری مراد پر نظر رکھیں کہ میں کیا کچھ بولنا چاہتا ہوں کہنے کہ حاجت بھی محسوس نہیں کر رہا یقین جانیے میرے محترم بھائی مفتی نظام الدین صاحب نے جو باتیں بیان فرمائی اور شادت اس کے بعد کہنے کی ضرورت بھی نہیں لیکن ایک دینی محفل دینی مجلس دینی فکر کے اعتبار سے انعقاد پذیر ہوا ہے اس لیے اللہ مجھے بھی کچھ کہنے کے توفیق آتا فرمائے کہ مجھ سے میری زبان سے وہ بات نکلے جس سے میرا رب مجھ سے بھی اور آپ بزرگوں کے سے سننی پر بھی راضی ہو جائے دین کی نسبت جو بھی کچھ اللہ رب العالمین نے کسی پر احسان فرمایا بہت بڑا نعمت یہی نعمت ہے دنیا میں کانے کو ایک لقمہ نہ ملے پینے کو ایک قطر ملے جسم ڈانٹنے کے لیے ایک ٹوپڑا بھی نہیں ملے سردی بھی ہو گرمی ہو تکلیف بھی ہو سب پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو لیکن انسان میں اللہ کے دین کا رنگ ہو دل پر اللہ کے دین کا عقیدہ ہو یقین جانئے یہ انسان اس آتی دی اور عمر سے جب دنیا سے چل بسا تو اللہ کا اعلان اس کے بارے میں یہی ہوگا پمن زخان و ادفال جو بھی جہنم سے دور کیا گیا جنت میں داخل کیا گیا یقین جانے وہ ہوا کامیاب وَمَا ملحا الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی کی سد سوسر سبارام سبارام رشتے دار نہیں ہے اللہ کی نظر اللہ متا غرور لیکن دنیاوی زندگی میں دھوکے ہونے کے لیے کچھ اسباب اللہ مجھے اور آپ سب کو دنیا پر غرور سے بچائے رکھے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے دین کی شیدائی عاشق اور عامل بنا لے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ اماں بھی نعمت اور اللہ کی نعمت کا بیان کرتے جائیے الحمدللہ علم کی فراوالی زیادتی اس ترن میں اور خصوصاً ان چند سالوں میں اللہ کا خصوصی کرم ہے خصوصی رحمت ہے کسی نے بھی قرآن میں یا حدیث پاک میں دنیا کا مد اور ستائش دنیاوی نازن دنی عمد کا قدر اور قیمت سنا نہیں ہوگا اور یقیناً نہیں ہے تو دی اجتماع کی نسبت سے اور ختم بخاری کی نسبت سے آپ اور میں جمع ہو گئے ہیں میں نے جن کا تلاوت کیا دو آیتے مختصرا اس کے بارے میں کچھ کر لوں یہ زندگی ایک طوفان ہے ایک موج ہے ایک سیلاب ہے جو چل رہا ہے نہ میری بس کی بات نہ آپ لوگوں کی بس کی بات ہے کہ اس طوفان کو روکے رکھیں اس سیلاب کا ڈارا موڑ دیں یہ نہ ہماری بس کی بات اور نہ آپ کی بس کی بات ہے عمر حیات مانگ کے لایا تھا چار دن دو آر میں کٹ گئے دو انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر پردہ ہیں کل ہوگا اور کل ہوگا کل پہنچا نہیں اور انسان دنیا سے چل بسا ابنیس نے کہا تھا ولا امنی ان مِنكو عرض و لاؤں گا، امیدی لمبے لمبے گا، اور والا ہو سے ہٹانے کے لیے میں جتنا ہو سکے کوشش کرتا رہوں گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان نے وہی کیا جو خود اس نے کہا تھا اللہ فرماتے میں کسم یہ کہتا ہوں سدا الم سچا پایا ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنے گمان کو کہا تھا کہ میرے پیچھے آئیں گے وہی ہوا لوگوں کو گمراہ کر دیا اور گمراہ کر رہے ہیں اس طوفان میں بچنے کا اس سیلاب سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے وہی بات جس کی نسبت ہم اور آپ جمع ہو گئے ہیں بند کی نجات کے لیے سب سے پہلی بات ایمان ہے اور سنت نے اسی کا کل فرمایا ہے ایمان نہ ہو تو سارے اعمال رائے گان اور برباد ہو جاتے ہیں کوئی سادی عمل بڑے سے بڑی نیکی بڑے سے بڑا, بڑے سے بڑا کام ذرہ ضرور فائدہ انسان کو نہیں دیتا جب تک کہ ایمان نہ ہو تو سب سے پہلی بات ایمان کی ہے دوسرے نمبر پر ایمان کا حفاظت ایمان کا بقا ایمان میں قوت طاقت ایمان میں نورانیت ایمان میں ایمانی شراست یہ تب نصیب ہو جاتا ہے جب انسان کو ہاتھ میں آ جاتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ میں اللہ کا کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہو پرمایا ترک <تصفح> طوفی کوم امرائی لن تب الوما تمسک دو اہم چیز میں چھوڑ رہا ہوں ترک طوفی قوم چوڑ رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں دنیا سے ترکہ معیج ہی کا ہوتا ہے یعنی میں دنیا میں نہیں ہوں گا ہوگا لالا تلیہ فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد سے کہ اس ملاقات سے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے نہ دیکھ سکیں لال قمر والا تو تمہیں قبر پر آپ کا گزر ہوگا دنیا سے جانے والے تھے ان کا میں ان ہوں میں آپ بھی دنیا سے جانے والے مرنے والے ہیں تو یہ بھی مرنے والے بنیاد ایمان ہے ایمان کا حفاظت جبھی ہو ہوگا جب کے ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں سنت نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ظلمت کسی بھی قسم کی تاریخی کسی بھی قسم کی پریشانی زندگی میں جب سامنے آئے تو قرآن و سنت کا اس میں روشن طریقہ صاف بیان موجود ہوتا ہے عالم ہُو من عالما و جہل ہومن جہلا جنہیں اللہ نے علم و بصیرت دیا ہو فراست ایمانی دیا ہو اس اندھیروں میں وہ نور کا کرن دیکھتا ہے اور نظر آ جاتا ہے ان کو جب ایمانی فراست نہ ہو اس کو کوئی چیز بھی جکائی نہیں دیتا اس لیے جب قرآن سنت ہو تو انسان حکیم کہلاتا ہے دنیا کی ہر مصیبت میں اسے اللہ رب العالمین رہنمائی فرما دیتا ہے قرآن و سنت ایمان کے بعد ہر معاملے میں چاہے اس میں روشن سے روشن تر ہدایات موجود ہو وہ اندھے کی طرح دہ جاتا ہے بے, بے دست و پا کی طرح دہ جاتا ہے اندے کی طرح اونڈا گر پڑتا ہے وہ رشتہ نہیں دیکھتا اس نور کو نہیں دیکھ سکتا جس نا پیچھے چلنا چاہیے تھا وَإِذَا عَلَيْهِمْ قَامُمْ کوئی سا بھی پریشانی آ جائے قرآن ون واموں تو کڑے ہو جاتے ہیں کڑے کے کڑے رہ جاتے ہیں پیچھے اگر نہیں ہٹتا تو آج ایک قدم نہیں لے سکتا اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کا بصیرت عطا فرمائے جب قرآن سنت ہاتھ میں ہو تو ایمان کا حفاظت بھی تب بھی جب ہوگا جب کہ قرآن سنت کے معلم قرآن سنت کے دعا اور قرآن سنت کے بیان کرنے والے انہیں بھی پہچان جائے کہ یہ کون ہے کن سے سیتو زہر بیچنے والے کے پاس بیوقوفی سے جائے اور تریاف کے نام سے زہر خریدے اس سے وہ بچتا نہیں علاج نہیں بلکہ وہ خود اپنے دستات سے اپنی تباہی کے اسباب کر بیٹھا یہ بھی پہچاننا چاہیے کہ قرآن و سنت ہیں تو کن کے پاس ہیں قرآن و سنت کے سمجھنے والے ہیں تو وہ کون ہیں پہلے لانے والے ہر دور میں آسمانی کتاب کے ایمان کی حفاظت کے لیے ام و رسول کہلاتے تھے اور ہیں اللہ کی سب پر بے حق بے شمار رحمتیں ہوں اخیر میں خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جن کی انتظار میں دنیا کے ساری مخلوق کی ساری خلقت کی مشرقین بھی اس امید پر تھے کہ ہم نے ایک پیغمبر آئے گا ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام الاسماعیل علی نے دعا کی تھی جن کے لیے وہ بھی منتظر تھے کلاب جمع العروبہ کے جن اپنے اولاد کو جمع کر کے نبی علیہ اللہ کے فضائل اور صفات بیان کرتے تھے کہ ان صفات کے حامل ایک کامل انسان میرے اولاد میں اللہ رب العالمی نصب اور مقرر فرمائے گا میری اولاد اگر آپ میرے اولاد ہیں تو ان کا مانے سب اس انتظار میں تھے کتاب والے اس انتظار میں تھے یہود انتظار میں تھے کہ پیغمبر آئے گا ہم ان پر ایمان لائیں گے فرنگی انتظار میں تھے ایک پیغمبر آئے گا ہم ان پر ایمان لائیں گے کیفیاد اللہ فروبا دہیدو انسول حق و جا شہادت دیتے تھے گواہی کرتے تھے انسول حق ان صفات والا پیغمبر جو آنے والا ہے وہ بالکل سچا بالکل یقین ہے مکے میں تھے تو تب بھی کہا کرتے تھے باز علما پیدائش سے پہلی بھی یہ حال تھا یہودی میں کئی موزوں میں تھا صبح کو حرم میں انہوں نے کہا آئیو کو میرے البارہ رات کو کس کے گھر بچہ جنا ہے کس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو کسی نے کہا کہ فلانے کے گھر میں وہ دیکھ نہیں گیا کہا کہ نہیں دوسرا کوئی دوسری کو دیکھا تیسری کو دیکھا کسی نے کہا کہ اب دل کے گھر میں ان کا یتی پوتا پیدا ہو گیا ہے عبد المطلف ان کو اٹھا لائے تھے کعبہ معظمہ کے گرد ان پر طواف کرایا تھا ولید مختون مسرورہ صاف ستھرا پیدا ہو گئے تھے اور جب پیدا ہو گئے تھے تو نظر نذرآسمان پر تھا ہاتھ پنجے زمین پر اور نظر آسمان پر اسمان سے آئے گا زمین پر چلے گا آسمان بھی رہے گا زمین بھی رہے گی زمین والے بھی رہیں گے آسمان سے آئی نہیں زمین پر چلے نہیں تو عالم فساد, فساد میں پڑے گا بے بما کا سبق الناس داس لا يحب الفساد فرما اللہ فساد پسند نہیں کرتا اور فساد آئے گا. مبارک بچے کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کی زمان سے نکل گئی وائل یہود تباہ ہو گئے دوسروں کے یہاں چلا گیا یہ وہی بچہ منتظر ہے جس کے انتظار میں صدیا گزر گئی تھی سال چھ سو سال ایسا سلام کے بعد اسی طرح ہزار سال تقریباً سلام کے بعد اور تقریباً دو ہزار سال ابراہیم علیہ اللہ کے بعد یہ سدیاں گزر گئی کی عمری بیت گئی کی انتظار کا ایک بچے کا ایک مبارک مولوج کا جو دنیا میں انقلاب لائے اور اس نظام میں لوگوں کی ہدایت کے فوائد بیان کر لے جب پیغمبر کی بات نہ ہو ہدایات نہ ہو پیغمبر سے سندن سیکھنے والے علماء کی بات نہ ہو تو میرے عزیزوں قرآن دنیا میں کسی کو بھی فائدہ نہیں دیتا یہ کیسی بات قرآن کی آیات قرآن کے احکام مین عام قرآن میں نہیں اول سے لے کر آخر تک آپ نے سن لیا مست کی زبان سے قرآن کے اوامر تو قرآن کی نواحی مجمل ہیں نے قرانیہ لا تکون ہتالا لڑتے رہیے تاکہ دنیا میں فساد نہ رہے دنیا میں کفر و شرک نہ رہے لا لگو نفت نتن ہتالا تن بھی می مسلمان کو اسلام کی وجہ سے کن چن کر دے جائے اس وقت تک لڑتے رہیں گے میرے عزیز دوست کہہ رہے تھے بہت سے کہ حکومت یہ کر رہی ہے حکومت یہ کر رہی ہے بھائی دوسروں سے کیا شکوا شکوا اپنے سے ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہمیں فرمایا تھا اس کتاب میں جس کتاب کو ہم ہدایت کا مینار سمجھتے ہیں جس کتاب کے نماز کو ہم پڑھتے ہیں جس کتاب کے روزے کو ہم رکھ رہے ہیں جس کتاب کے حج بیان کرنے کو ہم مانتے ہیں اور حج کرنے جاتے ہیں جس کتاب کے کہنے پر مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی کتاب میں فرمایا تھا حضو حمزو اے ایمان والو اپنے بچاؤ کے اسباب تیار کرو اور فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ نل قوت ارمی سن لے میری زبان قیامت تک کوئی یہ بیان نہیں دے گا ان نل قوت ارق جو اللہ نے فرمایا ہے تیار رکھو وہ ہے دشمن کی مارنے کے ذرائع تلاش کرنا اللہ اللہ ہم تو سو بھی رہیں ہم آرام سے لیتے رہیں اور دشمنوں سے کہ جائیں کہ اسلام کا خدمت کریں ذرا سوچیے جب مالک ہی غافل پڑا ہو نوکر کا کیا کام ہے وہ تو ہوگا ہی کام چور اور یوں سمجھے اور میں حلفی یہ بیان دیتا ہوں نبی علیہ اللہ کی حدیث پاک کے روشنائی میں بخاری کی حدیث ہر دن دوسرے دن سے بدتر آئے گا بجلی کا آئے گا. ہر زمانہ دوسرے زمانے سے اعمال اور عقائد کے اعتبار سے بہتر آئے گا اکثریت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں اقلیت ہر دور میں عقیدوں اور عمل میں پابند قرآن سنت ہوگا لیکن اکثریت کا حالت روز بروز بدتر ہوتا جائے گا جب یہ حالت ہے تو آپ پہلے کا یا موجودہ مشرف کا رونا نہ روئیں اپنے آپ کو رو لیں کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور ہم توڑ کیا گئے پڑھتے بھی رہیے پڑھاتے بھی رہیے نمازیں بھی پڑھتے رہیے لیکن میرے دوستوں اور میرے بزرگوں جب نکلنے کا وقت آئے تو نکلنا پڑے گا وہی نبی جس کے کلام میں اللہ نے ایسا اثر ڈالا تھا ایسا اثر رکھا تھا کہ جب دل سے کوئی کی بات سنیں ہو نہیں سکتا کہ وہ مان نہ لے جنہوں نے مانا نہیں تھا وہ دل سے سنتے نہیں تھے کانوں کے بہرے رہے تھے ختم اللہ ہو وہ آنکھوں کے اندے وہ دل کے پاگل تھے اور مجمون تھے کام کے نہیں تھے آزاد مفروض ہو چکے تھے یہی انسان ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ سے آپ سے کوئی بدتر شکل دنیا میں پیدا نہیں فرمایا ابو جہل کہتے ہیں ذکر نقش اولاد آدم گم میں بدتر صورت اس سے زیادہ نہیں گزرا اسی انسان پر نقابل کو جب بکر رضی اللہ تعالیٰ انسان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے خوبصورت اللہ نے دنیا میں کسی کو پیدا نہیں فرمایا ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ایک ہی زمین پر ہیں ایک ہی زمان ہے ایک ہی قوم ہے دونوں کے آنکھ کے سر میں ہیں کسی کا دوسری جگہ نہیں دونوں ایک قوم ایک نصب کے ہیں ایک دیکھ رہا ہے کہتے ہیں بدتر صورت دوسرا دیکھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ خوبتر صورت بات کیا تھی ایکٹ کا زد و اینت کا اس کے آنکھوں پر فرد پڑا ہوا تھا اب سارے ہندو وہ ندی اسلام کی خوبصورتیوں کو اور کمال کو دیکھ سکتا تھا ان سے ہو نہیں سکتا تھا تو وہ زد وناط کے شولے اور زد وناد کے آگ میں جل رہا تھا دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار رفیق حیات نبوت سے پہلی ہوئی نبوت کے بعد سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والا نبی علیہ اللہ سلام پر قربان ہونے والا اپنے عزت کو قربان کر دیا اپنے اولاد کو قربان کر دیا اپنے ماں کو قربان کر دیا کسی چیز نے بھی جائے نہیں فرمایا جب وہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ان سے کاملچری نشان کوئی نہیں کتاب کے لیے معلم کی ضرورت ہے کتاب تعلیم نہیں دیتا کتاب راہ دکھاتا ہے انداز معاون ہے ممد معاون ہے معلم کون قرآن کے لانے والے معلم قرآن کے لانے والے سے قرآن کی سیکھنے والے قرآن ہی سیکھا جائے گا جب کہ نبی علیہ صلاحسلام کا سنت اور ان کا عمل اور طریقہ اثرات سمجھ میں آ جائے قرآن کو سنت سے الگ کر دیں تو گمراہیو گمراہی ہوگی سنت کو قرآن سے الگ کر دیں تو گمراہی ہوگی کوئی کہے اہل قرآن ہیں ہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ گمراہ سے گمراہ ہو رہے ہیں کوئی اٹھے کیا اہل سنت ہیں قرآن کو چھوڑا اہل سنت والجماعت جماعت تو وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ نام کیا اہل سنت ایک بات درمیان میں بتا دو اہل سنت والجماعت کسی کہتے ہیں تفتازانی رحم اللہ تعالی شر قاسم میں کہتے ہیں فرماتے ہیں سنت ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجما جما الصحت رضی اللہ تعالی عنہم اور خلفا راشدین کے دور میں جن باتوں پر اتفاق ہوا تھا اسی کو سنت اور ان باتوں پر اتفاق کرنے والے ہیں جماعت شیخ اب القادر بیرانی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اپنی کتاب ہونے میں سنت مسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت کے نام لے لے والے اہل سنت ان کی زندگیاں تولے ان کا اٹھنا بھی سلاخ سنت بیٹھنا بھی سلاخ سنت کھانا بھی سلاخ سنت پہننا بھی سلاخ سنت نماز بھی سلاخ سنر دروزلام پڑھنا بھی سلاف سنت باتیں کرنا بھی سلا کے سنت سب کو لکھنا بھی سلا کے سنت مساجد فلا اللہ فلاد احدام مجھے وہی وہی ان المساجد اللّہ یقین جانیے کہ مساجد صرف اور صرف اللہ کے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے لم تب لم اللہ کی ع بہن گئے اور قرآن فرماتے ہیں وَيُذْكَرَ فی ذکر اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مساجد میں اللہ کا کتاب بیان ہوگا اللہ کا کتاب ہوگا سعودی رحمہ اللہ تعالی علیہ میں اسی طرح نسابوری غرائب القرآن میں فرماتے ہیں تلا پی ہا کتاب اللہ اسم اللہ کتاب اللہ اللہ کا کتاب اور اللہ کا کتاب کا کہنا کیا ہے وہ ان مساج علی اللہ فلاد اللہ کسی کو اللہ کے ساتھ پکارنا نہیں تو یہ سنت سے سنت ہونے والے یہ صاب الشمال جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں قبلی مسجد میں ممبر میں حراب کے پاس لکھتے ہیں یا محمد بعض لکھتے ہیں یا غسلاعظم یا شیخ عبد القادر غیلانی یا خواجہ معین الدین اجمیری یا داتا یہ مساجد ہیں یا انسانوں کی کوئی عام گھر کی طرح ہیں عام گھر میں یہ لکھنا برداشت نہیں کرتے تو پھر مساجد میں بھی لکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک مسجد سے ایک بزرگ نے یا محمد جو دروازے پر لکھا اسے مٹا دیا اتنا لوغا شروع ہوا اتنا شر و فساد اٹھ گئے واضح اللہ کے دشمن کہ یہ کام جنہوں نے کیا ہے وہ کافر و مرتب تھا ارے تو رسالت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ مسجد ہے کوئی منصوب دکان نہیں ہے بازار نہیں ہے تو جس نے سنت چوڑا قرآن کو پکڑ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو دیتا جس نے قرآن کو پکڑا سنت کو چوڑ کر وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو پھر نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس ایمان رہ جائے اسی لیے پیغمبر بھی دی دین تا اپا انتظار دیدن دی خبر گاؤنا مناپ آیاسو چیز نہ بھا منا دین خبر غریب اللہ دن کی سو را ہے وہاں خبر خبر زمان الگا زما نہ وقت ہے خبر عمان خود تم درد ہوتے راضی پارک خبر زمانہ پل خبروں کتاب دا لا دا ایمان دبا کا یلا معاللم دا کتاب دا کتاب دنیا کے دسور درا بے دل نہ کتاب کا نور کوئی معاللم کوئی ووا، ووا، قرآن ووا، قرآن ووا، قرآن سر نہیں عالم امر سر نہیں سب رکھے مجھ وہ मुनजी हो अवपास नबीरे सलाम से सलाम करता वो इता मुजुन को तुम फसल्ली फाइनका न तुम फल्ली ए रातन किसरिया मुजका तुम आदर आरे मुजुन को नागा ब्या मुजको जमगा सास पर टकराता उन को जाना जोल शमा मुजुन को कादस में करो और نہ ہوئی ہوئی چلے تو فرمانی کرے مونی الی منہ جو کہ مائی ہے سنگ کو ماں کیفیت بزمائی مون دا اللہ کی سیت رسول اللہ روز اللہ کی رسول, رسول اللہ نظام دہ اللہ کیفیت دا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرما مسلمان دب و سرمایہ محمد پیڑ دی دی دا بو سر کی عثمان ذل جامع اور قرآن کہ فرشتی نبی السلام تستحیی کاس کا دبا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان حکومت حکومت کی آگا عثمان چپی پاکستانی حکومت کی آپ تک نظر کی آگا عثمان چبت سال کی کرے گی پاکستان من دے دے. دے اسلام نے بتایا نہ کہ جدید پاکستان کو نو جدید گئی دیوج نے وہران سے بھی اباسی وہ ساخار دی دا ظلم دے اصول دے دے دے و خیال دو صبح حد وزیرا شاہین سردار علی اسلام آباد کے جماع جی کے سیمینار کے بیان اور جانوی ابری بیان ورکر لے دو کفری بیان اور سڑک ایمان پہ نمبر فَا قُفْرُونُكِ بَتَّرْ كُفَرْ بَتَّرْ كُفَرْ ديرين موت هذا هو فَا قُفْرُونُكِ بَتَّرْ كُفَرْ الْإِرْتِدَادُ الْإِرْتِدَادُ أَغْلَدُ أَنْوَعِ الْكُفْرُ مرتديدل ده كُفر قد اسمونُكِ بَتَّرُ قد اسم دي بیات اسلامات جان ا وزیران کفر خبر اور بہت ضروری بچے گی سچے جو بات جڑی وہ جڑی رویوں سے روان سیاستہ شروع ہے چندن ریو کئی بلر بل کوئی بلر بھول ہوئی سڑ رپورٹ کو شکایت روک پل منی جہ تنخواہ کما کر جا سکا جن کو پیڑھی ضرور پی وقت افزا پڑھائی پلا کلا مور راولا اور پہلے والا تو وہ لے جاتے تو جنہیں لکھن خاص جاتا راتا ہے نہ پوچھ تو بول سکتا ہوں نہ اردو بول سکتا ہوں آپ بتائیے کیا کروں اللہ اللہ سمجھ لوکتے <تصفح> <توس پردولتا. تصفح> اردو نہ میں بھائی ضرور بات اردو میں بولو گی ان میں خبر ہے ضرور ہے ایمان د محالم محالم اد معلم مقام پہ جنگل معلم تو جنگل درن تلورم نمبر ون دا ملم اد تعلیم دا پار مرکز پچاس دے مرکز نہیں تعلیم نک مدرسہ نیچے جماعت نیش سے پچا کیا کا بیان حکم پکم دے کے بیانوں اللہ اسباب زرعی سے کم بندیا نا ملے گو سبق سبق ہوئے مرکز بکا دے حفاظت. نو مرکز بخذ بتا مرکز اس میں جہادی قوت نو جہادی قوت نو مراکز یہ سوٹ کی نمتا سو دیر دیر گڑے کا بول رہے کا سب فساد دخل کو دکھوائیں خراب مراکز و و مراکی ہر دین کی جہاد نو دینی تباہ برباد مراکی تباس عیسائی کے جہاد نو نراچی تباسو کہنے کی مند جہاد نو اللہ جہادی ریز بانے سوزوس مزونا کوئی بانے روزی پاگے بانی نے کان او ماروت جمکون کی جی کی جی اخبار کوم اید توراک نمازن ان کو اید توراک من ان کو اید موسیٰ علیہ السلام دو مدعوی دارو لا تر تدو علیہ ادبار کم فشاہ مظایر اس تکے گئے ما فتنقالبو خاسرینان زلیل بشیطاوانیان کہ بنی اسرائیل صرف پیت المدست پننواتو اللہ زلیل کرلی اسزارو لور کریوا فا انہا محرمتن علیہ اربعین زمائمان داروں حرم دے دا قاعدین شاکرن کافر نو تے جنست یہ واج فلسطین میں ہے اخو کو دے دا وہ کافر پلاکی یہود دانسو یہود عیانو نوں گما علم کی نو مخلی اللہ کتاب او فدی ملج قانون چنگڑے نرے کا اگر چ روکسی دے پتن نہیں جمر دے چون دے, دے. نو کا وہانی 36 سال منا کاو فین نہ محرمت علیہی پاکستان کو لمبانی پاکستان من ہاورا تھر کا کو دلتا کو دی. فلسطین, دے. یا سر ملعون دا دنیا فلسطینی ہر محرمت تمہارے مربئی سان سوچ کم اللہ میدان سے پور وجود بل ختم سی کم قوم چکا اسباب میں کئی اسباب میں دنیا اللہ کام جہاد اللہ, اللہ, اللہ تعالی ناد اللہ و و و صلوات قوم شی عبادت ثانی ختم سی بخارا زمن دی مرکز و برخاشان شاپور دین دی مرکز دارا کا خل کو لکھ لی کتاب رسو کی منگوائی اللہ بے حساب, حساب رحمدنو کی دا مسلمانوں اور سمبالو صرف صرف لگے گا مدرسے جوڑے کم دو جوڑے کم گرے جوڑے کم لس جوڑے کم جو دین کار گے جو ثواب کار گے اللہ کے اجرور کے کوئی بدانی کم پیغمبر چی کو جمعات کی کوئی پی جمعے پیغمبر پی کم پیغمبر میگان تو پی بدر کی مسلا ٹکڑی در غرضی قرآن ہوئی پیغمبر د مین تن بین تلکار نے کیلکار و یو ساد مری مسلمان اللہ, اللہ مقام تو اور شبد و راہبہ دور مین اللہ یقیناسو اے ایمان دارو اشبدو راہ دنیا کی جس بن جڑی دن کری تباشی خبر سے چل شیرے خبین ہار دے کے اگر ہاضونا دے دے ہر جیسے اللہ اور دیکھیے را. او اگر چار کی رو کا تو اگر اکراروں دو سامان ساما پاک میدان کی منظری آئی قرآن ہوئی پاتے گا فلا تینسل اے ایماندارو لا تین سہ میرے گئے مزور کے گئے مہینوں سستی گا و لاتے گئے تو مترا باندھی لگی دہشت گرد رات ہوئی پس کیوئی دا و, غازی و دا غازی دا اللہ اللہ کنزلے گردی وا بھی کنزل گر کنزل قرآن وی تو نبی وقام وصلہ تیار کام تیار کا زہری وسلے تیار کا اولی عادو عادو وقام دا اللہ دشمن دشمن پیو مسلمان دا قرآن پا و سلام و نصرت من تاریخ و سیرت لکھی نبی علیہ اللہ دو خود تا جنگ پا سبا باندی زخمیان ہوئے کسان چاہتے اجازت نو کہ بل بوک دی, دی میدان کسان سوری مینہ تو میدان جا کسان بدی سوی محنتوں کو ویا رسول اللہ ما پرے را بو بو بول گم نا بسا قرآنس آچ جی اللہ حکم آچم بھائی منگ بز نور بن گلو من بعد ما دس القرخ ٹول طول انما انجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام جو دشمن دیارو دو ارحابی صحاحب اللہ یہ وہ کنزل جو اٹھ پدھی مانا مسلمان ارحابی نہیں کنزل جی گنی اور قرآن گنی د پیغمبر مقام پہ پی جنا میدان بدر کے رسول اللہ, اللہ سے بہادر با کی آغتو کو. کیا نبی علیہ, کی بولے شو. میدان بدر نبی علیہ, علیہ کافر پھر من رکھا اور چورمن کر مرغا شو نو نو دل... کی کی دو تو خبر میں داخلہ جی دا ایمان ایماندہ حفاظت کا پارا جہاد کہ جہاد نہیں میدان کے پاس یہ نو نہیں نمدائش اور ختم کی بخارا کے ختم ہو مولیاں کچھ معنی راؤد اور آغا پشاو جہاد عالم کے اثر رہ کر جہاد نہ جہاد میں کہ نتیجہ چکل امتباسو عمل تم وقتی افغانستان اللہ دی امارت اسلامیہ تر قیامت آباد اور شاداب لگی. اللہ دی دا نظام پر پورا باندھی اور مر گم آتے میں میں ایک دو تاز پنجاب میں دی دی دی. دا حالات چسن دی. اللہ کا سال کے چیخیا بہادر اللہ د چیچیا مسلمان کپا دے دا ٹول ملک پسرا رستے مرغیم فلسطین الکاندھی یہ تو بن کے بڑا سب گزارتے اللہ حدیب مسلمان نے کی اللہ تا سے بہادر بچی پیدا کیا اللہ ساری کی اللہ دی کی قومن کے بہادر قوم یہ مسلمان قوم چی دینی فطرت خوی دینی ده که کئی نا او پا دینی وجه زند او می نیداو سرم پختون قام ده اغا پختونی داستی بیوستا کرده داستی بیشتروره کرده که اغا دا کال دول اصناش رکشه دازه ای داست اونتی نیستی که مما سکرشتی تو بیشتی پول اصپار از نیگه رشکمه اک رکشه اپردکی اوزی د دین شکرسه نیستی حالا بدنی ہم حالتوں چکنی کی چکنی با اللہ رب بدر ہو اور اللہ, اللہ کی طرف سے اللہ نظر کیا اللہ دن مرکزوں نے حفاظت حفاظت اللہ حفاظت حفاظت ہوگا کو کہ مرکز تعلیم کی نو مدارس میں ختم سو عل نوتمی میدراس کی. کی. کی, کی. کی, کی, کی سب کلیا کی. رسم سو سال رواج باندھے خدا جو دے اور ہر آدھا ہر کی ماں نو تباہی راؤ بڑھا دی سلو کالو کشن بناؤ کی تو کروڑوں روپئے کی تو دولت مال موضی گازی موضیاو نیل آن جی چکری بم کو پانچ سا سو سال تکریبوں کو پا پا. مالو مالوسی مولانا نور رحم و اللہ تعالی واقعہ یہ فرمائیے کہ آپ نے آدمی کتنی بنا سر پیدا کر وی سرای فکم یون دے پیدا کریں رشتیاجی چاہاں رشتینی خلقو دیندار خلقو خپلا قلپ احساسی او خجم کیو سننے پیدا کریں اسمہ آوری دا چی دا علاکانو چو کم امتحان دا وی ساکھلان دی ورکی دو یا وزرو تونو کی سوچ کوائیں دا دو یا وزرو تانا پدرین تلورم کال بطول فارک سو اس پارنو چو سکا اللہ سبل کالکان چاریا کے پاس سیوے مومی بھائی نہ بہنی نہیں ہے کئی لوپ کی بین مومی لوپو جمع کی بےنی امام دے رومال <سؤال> کرنا کردملے دتم ہر مدرسہ کتاب بخاری ختم دے مخلوق ہوگی سب دا, دی. دا برگڑی دی. دینی دی. دی مقام دی دی سا سا حیثیت عالمی عالمی خبر وجہ کی دیر کا پنجاب منگیو سفر کو سراشو بات بخاری ختم ہوئی کار نہ واڑی کم شکی رسمیت را رے، فائدہ ختم سرا نم رارے فائدہ مدینہ سو عبادت چې مدرسوں پہ ہاتھو د مدرسو کو جب آج مان پیداسو اللہ دیکھی آلمان د مدرسوں کار یو بہر گی سوار خبر ادا دا قوم تماشر ادا کہا سر سنفارا نہتم حفاظت عالم کی مرکز محفوظ مرکز محفوظ رکھے گی وہ حدیثی الہ علم کال اللہ کال رسول الہ علم کال اللہ کال رسول امام محمد رحم اللہ علم کال اللہ کال رسول اللہ دا نور خطوری تیری دی جہالتونی کی خلاک راب دی چکم دا دی دا ذکر دا پار ذریع دا ناغیار کا مقام دی انہی دے که پیدا دا و سواب دی پکتا دا... اس خود علم حیثیت بدل سو ایماندار فکالج لی دی اطلب العلم ولو بسی سکول کالج باندی لی کری دی رب زیجنی علم فسان پا اللہ قداس تحریف یہود دا.. پا قبل کتاب کی کردن کارو پارکان جدید جوڑ کی چاہے کی اپادی ری علم نے دلوم دلوم حفاظت کی حکومت کو فرقان چاہیے حکومت اللہ اللہ دسی پاکسا کا عجز نہیں مددل کی تا کیا عجزی با اقبل نیکی خضور لگولا شبا الحب دلاللہ اللہ ملکردی زوتا دائم چیتا زمان دا دین دنک اقبل کالیتا ستا دا کفر مرکاز دا بیدینی مرکاز تا دار دا انا دنکی چلتا رانا راشید نتا زمان پر انا پسی تیارا ہوج وی تیارا خوم ایدتا انگریزی او تزدکا چاپکی چیاتا شے آغتیز او تزدکا جہاز جہاد ایمان حفاظت قال اللہ, فعل رسول. قال اللہ فعل رسول ختم سو ایمان ختم ایمان بنا گیا نزدگی ایمان, ایمان لا کتاب دے کتاب دے امو عالم لا مرکز دے مرکز دے کل سیدھا نمچلی را خوب نبی علیہ السلام کی تو سر والا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ السلام فرمائی بوئس تو بس سيئة حتى يوضع الله أهلا لطول سالي يمت تقيمة تفوري بل في كي سوكرة الأولاني تراجع الله عبادته في علم با درس المواركو علم با قجحات كي ملعو ماسكر كي ملعو لديني فاضات كي دو سكي وشو زمن قخبول راسوشو الله ما هو موعفقا ايه الله دا زمن قرور مسلمانا كي سن رسول الله لاتول موعفقا الله وليو اللذين آمانو ہر نب روا سی دا اللہ خالی بی پلا روا شو ندا اولیاء او ما يخرجون من النور إلى الظلمات ذا ترون رنان الرز فرص ترون تران رز فرجي ترون تروان كلي الله الله يقبركم بسكم في يقبركم اخيرين ذنوب قالمان الليل دين او يين في الشيء قدام مبارك يوم زمن مبارك ومصلح يا يا فطور دينا شايش ناراضی روی آزاد کی سلام دسترگ کے درد لل تفرش کے دردم معلوم خبر خبار. دا دا دا دا کیا کیا دے دے کی خبر خبر اللہ کے داغر زما کی رادا آزاد کی. دا دا دا. دا دا دا روح سے خبر مائی دردے چنبی علیہ السلام قبر مبارکی نغل ہوا خبریں گے شیوا کے چا جی از رقم اخبار بدنامی کرنا کرا پلک یو یو اسے بسم ال چاندی کیا نام گوئی لو پاجی سنگ کیا قرآن حدیث دا خان کا ع محمد رحم اور محمد دا. مختصر کتاب مبارکی بل بت الحیران غور وانی کھیچوکے والی کتاب ہو زمین وستاذان شیوا ارے کے اختیشار ہوئے اجما دو خطا مانا سے جوڑے درا امبل اختا مانا بے جن مر کر منگا ہوئی اسولت سُنن ديني كه سياسي الي سُنن پر جماعت ظلم پر دعوي سرا چه زالي سُنن پر جماعتين ي واجب ايمان قران سنت خلاف ثابت کي يوي اولو زغم بانجام زما مشايخ جو بانجام رحمهم الله تبارك مولانا غديري زما طول استادن دا, دا, دا, دا سوک قرآن و حدیث، دا فقر پونے دو بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی پونے دو بجے جماعت کے بعد انشاءاللہ پھر یہاں پر باہر سے آنے والے مہمان حضرات کے لیے کام کا انتظام کیا گیا ہے بغیر کام خانے کی نظر نماز کے بعد ان شاء کھانا ہوگا اب دعا ہمارے استاد محسرا حضرت مولانا خالق صاحب فرمائیں گے تمام ساتھی توجہ کے ساتھ دیتے ہوں دعا فرمائیں